الحج اشبرم معلومات حج کے چند مشہور معلوم مہینے ہیں شوال ذیقہ اور ذیل حجا کے دستے جس میں حاجی آتے ہیں اور پھر حج کے افعال ادا کر کے واپس جاتے ہیں 10 ذیل کے بعد بھی حج کے چند افعال ادا کیے جاتے ہیں کنکری مارنا قربانی کرنا فمن فرد سی ہن اور جو کوئی حج کا احرام باندھ لے فلا رفظا پس وہ بے خیائی نہ کرے ولا فسو اور گناہ نہ کرے ولا جدالا اور جھگڑا نہ کرے فی الحج حج کے دوران قرآن نے تین چیزوں کا بیان کیا حدیث پاک کا خلاصہ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ان تین چیزوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے حج کو مقبول و مبرور فرمائے گا گنا سے بچنا ہے جھگڑے سے بچنا ہے بے حیائی سے بچنا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور حج مقبول و مبرور کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب حج کر کے آئے تو اس کی زندگی میں قرآنی اور اسلامی انقلاب آ جائے گناہوں کو چھوڑ دے یہ نشانی ہے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا اما من علوم یا علم اور جو تم نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ سامان سفر لے لیا کرو سامان جاہلیت میں لوگ ہج کے لیے جاتے تو سفر کا سامان نہ لیتے پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تو کہتے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے تبکل ہے تو فرمایا سامان لے لو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو لوگوں سے بھیک مت مانگو لیکن جہاں تم سامان سفر اپنے ساتھ رکھتے ہو ایک حج کے لیے ضروری سامان بھی ہے وہ بھی ساتھ لے جاؤ وہ کون سا سامان ہے فن خیر تقوا سب سے بہترین سامان تقوا اور پرہیزگاری ہے تو حج کے لیے جاؤ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ حج سے آ کر نیک بن جاؤں گا یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حج پر جانے سے پہلے ہی سچی پکی توبہ کر کے نمازی پرہیزگار بن کر پھر اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے حاضر ہو بت البا اے عقل مندوں مجھ ہی سے ڈرو اللہ تعالی ہمیں تقوا اور پرہیزگاری نصیب فرمائے اور قرآن مجید فوقان حمید کے نور سے منور فرمائے حج کا ذکر ہوا حج تو ہم میں سے کئی بھائیوں نے کیے ہوں گے عمرے بھی کیے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں مقبول و مبرور عمرے اور حج کی سادر کا فرمائے مکے اور مدینے منورہ کی حاضری با ادب نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اور بار بار حج مقبول و مغرور نصیب فرمائے اللہ و تعالی کا تمام دعائیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق قبول و منظور فرمائے حج کے مسائل جاری ہیں زمانہ جہلیت میں ایک کانسیپٹ یہ بن گیا تھا کہ جب کوئی حج کے لیے نکلے تو اسے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے اسلام کا جب عروج ہوا اور کفار مکہ مسلمان ہوئے مدینہ منورہ میں اسلام پھیل گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کیا یہ نظریہ صحیح ہے کہ حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے قرآن مجیف فرقان حمید نے اس کا جواب ارشاد فرمایا لئی سلیکم جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں ان تب تع فو میر کہ تم حج کے دوران اپنے رب کی طرف سے روزی تلاش کرو یعنی حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا ہاں حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے اور دوسری بات حج اگر محض بزنس ٹور بن جائے تو پھر حج کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی یعنی حج کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو صرف اپنا بزنس کرنا ہو تو پھر وہ حج کے ثواب سے محروم ہوگا لیکن اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے اور سیکنڈری حیثیت اس چیز کی ہو کہ کوئی چیز اس نے جا کر وہاں خرید لی یا کوئی چیز بیچ دی تو اس صورت میں اس کا حج باطل نہیں ہوگا جبکہ کہ آپ سن چکے کہ حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے فعید اف تم من عرفات پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو حاجی عرفات سے نو ذیل کی غروب کے بعد واپس پلٹتے ہیں ابخوبی جانتے ہیں کہ نو ذیل جا کی فجر پڑھ کر حاجی مینا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف اور نو ذیل جسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں ظہر اور اثر میدان عرفات میں ادا کرتے ہیں سورج ڈوب جائے لیکن مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑنی ہوتی اور پھر وہ وہاں سے مستلیفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں فض قر اللہ فسطم اللہ کو یاد کرو ان دل مشعر الحرام مشعر حرام کے پاس مشعر حرام ایک پہاڑ ہے جو مصطلیفہ میں ہے یہاں مراد یہ ہے کہ پھر مضدیفہ میں جا کر مغرب ادا کرو اور عشا ادا کرو فائدہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے اس دن عرفات میں مغرب کی نماز اس کی ادا نہیں ہو سکتی اور مست دلیفہ میں جا کر مغرب جو پڑھنی ہے وہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے ایک ہی اذان اور ایک ہی تکبیر یعنی اقامت کے ساتھ اسے مغرب اور عشاء اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے مغرب کے فرض ادا کرنے ہیں پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں پھر مغرب کی سنتیں ادا کرنی ہیں پھر عشا کی سنتیں اور بطر وغیرہ ادا کرنے ہیں اور پوری رات اسے مستلیفہ میں گزارنی ہے اور پھر فجر کی نماز مستفہ میں ادا کر کے امینا کی طرف روانہ ہونا ہے حاجی کے لیے مستلیفہ میں فجر کا وقت پانا یہ واجب ہے ایک لمحے کے لیے بھی دس ذلحجہ کی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ایک لمحے کے لیے بھی مستلیفہ میں ٹھیرنا یہ واجب ہے اگر کوئی حاجی راتوں رات, رات مینا کی طرف روانہ ہو گیا اور مستلیفہ میں اس نے فجر کا وقت نہ پایا تو اس پر دم لازم آ جائے گا کسی طرح جو حاجی حج پر جاتے ہیں انہیں یہ ضرور مسئلہ بتائیں کہ وہ چاہے کتنا بھی سفر بس میں کریں مگر عرفات سے مستلفہ فی زمانہ بس میں سفر نہ کریں بلکہ وہ عرفات سے مستلیفہ پیدل آئیں کیونکہ رش کی وجہ سے سات گھنٹے چھ گھنٹے بس میں بیٹھنا پڑتا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ لوگ صبح آٹھ بجے تک بھی مظلفہ نہ پہنچ سکے اور ان پر دم لازم ہو گیا وز کرو کما ہدا اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا وہ ان کون تم میں نقبل ہی اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی زمانۂ جاہلیت میں قریش نے اپنے آپ کو تمام دنیا سے ممتاز کرنے کے لیے انہوں نے کچھ رد و بدل اپنے معاملات میں کیا تھا زمانۂ جاہلیت میں حج ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور عبادت کا کوئی کانسیپٹ باقی نہ رہا تھا اب اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کے طواف کرتے سیٹیاں مارتے تالیاں مارتے دن میں مرد کرتے اور رات میں عورتیں یہ حالت انہوں نے حج کی اور طواف کی, کی تھی یعنی وہ ایک میلہ بن گیا تھا تو زمانۂ جہریت میں یہ رواج تھا کہ قریش کے لوگ مینا سے عرفات نہیں جاتے تھے وہ مینا سے مستلفہ ہی بیٹھ جاتے کیونکہ کہ اور عرفات کے بیچ میں مستلفہ ہے تو یہ مستلفہ میں بیٹھ جاتے اور جب دیگر لوگ عرفات سے مزدلفہ آتے اور پھر مزدلفہ سے لوگ منا آتے تو یہ ان کے ساتھ منا پہنچ جاتے یعنی وہ عرفات پہنچتے ہی نہیں تھے اور اسے وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ قریش ہیں تمام عرب میں سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے لہذا یہ ہمارا امتیاز ہے اب جب مسلمان ہو گئے اور اسلام پھیل گیا تو ان قریشیوں کو یہ سکھایا گیا کہ اب تم ایسا مت کرنا اگر ایسا کیا تو تمہارا حج نہیں ہوگا کیونکہ عرفات میں پہنچنا اور وقوف کرنا یہ حج کا رکنے آزم ہے ثم پھر افیدو اے قریش تم پلٹو من مین حیض وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم مزدلفہ آ کر پھر یہیں قیام کرتے ہو پھر یہیں سے منا واپس آتے ہو ایسا نہ کرو بلکہ عرفات جاؤ اور عرفات سے لوگوں کے ساتھ مزلیفہ آؤ اور مزلیفہ سے اللہ, اور اللہ سے معافی مانگو یہ امتیاز کرنے کا مقام نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور معافی مانگنے کا مقام ہے ان لفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے عرب قبائل کی عادت تھی کہ جب انہوں نے حج کو میلہ بنا دیا تو حج کو اپنی خاندانی برتری کا وہ ذریعہ بھی سمجھتے تھے جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے اور ٹولیاں بن جاتی ہر ٹولی اپنے آبا و اجداد اور اپنے قبیلے کے فضائل میں اشعار پڑتی اور خوب اس میں لیدے ہوتی اور ایک دوسرے سے وہ الجھتے قرآن مجید فقان حمید نے اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد ان پر یہ پابندی لگا دی کہ ایسا آئندہ کبھی نہ کرنا یہ تو زمانے جاہلیت کی خورافات ہیں فائدہ خدائی تم پھر جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو فضل تو اپنے آبا و اجداد و خاندان کو یاد کرنے کے بجائے فض تم اللہ کو یاد کرو کا ذکری جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کرو او اشد ذکر بلکہ آبا و اجداد کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو یعنی آبا و اجداد کے ذکر تو تمہیں کرنے نہیں ہیں اللہ کو یاد کرنا ہے اور جیسا پہلے آباؤ اجداد کو یاد کرتے تھے اس سے زیادہ اب تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے فی زمانہ حاجیوں کو یہ سمجھنا چاہیے ایسے نادان لوگ ہیں کہ حج پر جا کر بھی وہ فخر و غرور سے باز نہیں آتے اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور بس منا میں عرفات میں مضطلیفہ میں اپنا وقت فضول گوئیوں میں اور اپنی بڑائی میں صرف کرتے ہیں یہ وقت اللہ کی یاد میں صرف ہونا چاہیے جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تو دعا مانگتے اسی طرح جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے دیدار کرتے تو دعا مانگتے لیکن انہیں دعا مانگنے نہ آتی کوئی دعا اس طرح مانگتا یا اللہ تو مجھے گھوڑا دے دے کوئی کہتا یا اللہ تو مجھے اونٹ دے دے کوئی کہتا یا اللہ تو میری شادی کرا دے کوئی کہتا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دے تو وہ صرف دنیا ہی کا سوال کرتے آخرت کا سوال نہ کرتے قرآن نے ان کی مذمت فرمائی فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا نا بس بعض لوگ کہتے ہیں اے ہماری رب تو ہمیں دنیا میں عطا فرما دے صرف دنیا کی فکر ہے وماں لہو فی الآخر انخلاق ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ مسجد میں آئیں گے مسجد الحرام میں جائیں گے مسجد نبوی شریف جائیں گے خانہ کعبہ دیدار کریں گے سارے حج کے سفر میں وہ صرف دنیا ہی کی فکر رکھتے ہیں دنیا ہی کی دعا کرتے ہیں دعا کا طریقہ سکھایا گیا وہ من ہوم اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتی نا دنیا ہے سنا پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما و فل آخرتی حسنا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما وقینہ آزاد بننا اور ہمیں تو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے جہنم سے عذاب سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے اور اگر دنیا کا بھی سوال کریں تو آخرت پیش نظر ہو کہ صحت کا سوال کر رہے ہیں اس لیے کہ صحت ہوگی تو اللہ کی عبادت کر سکیں گے مال کا سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تنگ دستی نہیں ہوگی تو اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے تو پھر دنیا کا سوال کرنا بھی آخرت ہی کا سوال کرنا ہے الا لحم نسب ام مما کا سبو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان دعاؤں سے جو انہوں نے کیا انہیں ان دعاؤں کا حصہ ملے گا ربنا آتی نا پنیا حیثنہ یہ وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے آپ کی کوئی دعا اس دعا سے خالی نہ ہوتی اور روایتوں میں آتا ہے یہ جامع دعا ہے جو یہ چاہے کہ میں مختصر وقت میں دنیا اور آخر کی ساری بھلائیاں مانگ لوں اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ماد اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں سے یاد کرو ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں نو ذی الحجا سے لے کر تیرہ ذلحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد جو کہ جماعت سے پڑھی جائے اس کے بعد ہمارے نزدیک ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ پڑھنا افضل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اگر کوئی تنہا نماز پڑھے یا عورت نماز پڑھے اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ تین مرتبہ اس کو پڑھے کوئی بھول جائے تو جب یاد آئے اس کو پڑھ لے نو ذیل کی فجر سے لے کر تیرہ ذیل کی اثر تک فمن تھا فی یا فلا فلاں اس اور جو کوئی دو دنوں میں جلدی کر کے چلا جائے فلا اس ماہل اس پر کوئی گناہ نہیں گیارہ زیزا اور بارہ زیلحجا کی کنکریاں حاجی مارتے ہیں گیارہ زیلا کو بھی اور بارہ زیزا کو بھی زوال کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں اور فائدہ یہ ہے کہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارہ زیلحجا کو مغرب سے پہلے سب باہر نکلنے کی فکر رکھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مینا سے باہر نکل جائیں تو قرآن مجید فقان حبید نے فرمایا دو دنوں میں جلدی کر کے کوئی چلا جائے یعنی گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو کنکریہ مار کر و روانہ ہو جائے فلا اس میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے امن طاق کرا اور جو تاخیر کرے اور رک جائے اور تیرہ ذیل کی کنکری مارے فلا اس میں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تیرہ ذیل کو کنکری مارنا گناہ ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بارہ زلیجہ کو کنکری مار کر روانہ ہو جانا گناہ ہے تو قرآن نے فرمایا دونوں صورتیں جائز ہیں مگر افضل یہی ہے کہ تیرہ ذلیحجہ کو کنکری ماری جائے کیونکہ ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف کیا جاتا ہے تو اکیس کنکڑیاں تیرہ ذیلیجہ کو زیادہ ماری جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور اس حج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے تیرہ ذیل کو کنگریاں ماری اس لیے اس سنت کو ادا کرنا چاہیے افضل یہی ہے کہ تیرہ ذیل کی رات مسجد خیف میں گزارے مسجد خیف منا میں آتے ہے یہ مسجد کھلی ہوتی ہے ستر انبیاء نے اس مقام پر نمازیں ادا کی ہیں اور پوری رات وہاں گزارے صبح کے بعد اور زیادہ افضل یہی ہے کہ وہ زوال کے بعد کنکری مار کر مکئی مکرمہ روانہ ہو کیا یہ مسئلہ سمات کر لیں کہ اگر کوئی حاجی غروب کے بعد مینا میں رکا ہوا ہے بارہ تاریخ کو اور کنکری مارے بغیر رات کو نکل گیا تو کوئی اس پر دم نہیں ہے لوگ گھبراتے ہیں ایسا نہیں ہے دم اس صورت میں ہوگا کہ تیرہ ذلجا کی فجر صبح سادے مینا میں ہو جائے اور کنکری مارے بغیر روانہ ہو جائے تو دم ہے ورنہ دم نہیں ہے اگر بارہ زجا کی مغرب بھی منا میں ہو جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے یہ مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اکثر حادثات بارہ زجا کو اثر کے بعد اکثر حادثات ہوتے ہیں جل بازی میں لوگ سامان لے کر یہی فکر ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جائیں اور کئی لوگوں کو وہ کچل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلے کی سمجھ عطا فرمائے لمنی گناہ اس پر نہیں ہے جو متقی ہو اور جو گناہ گار ہے مینا میں بھی گناہ کرتا ہے غیبتیں کرتا ہے یا دیگر حقوق کو ضائع کرتا ہے وہ تو گناگار ہے متقلّہ اور اللہ سے ڈرو وہ عالم وان لو ان کم اللہ تو حشور بے شک تم کی طرف لوٹائے جاؤ گے و مینن ناسی معیو کا قلو فی الحیاتی دنیا بعض لوگ ایسے ہیں دنیا کی زندگی میں تمہیں ان کی باتیں بڑی میٹھی لگتی ہیں زبان کے بڑے میٹھے ہیں وہ یوش عید اللہ علامہ اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ ان کے دل میں سچائی ہے قسمیں کھاتے ہیں زبان کے بڑے میٹھے ہیں مگر قرآن فرماتا ہے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو وا علد الخصو قرآن فرماتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں فسادی لوگ ہیں مگر ایسا فراڈ کرتے ہیں کہ بندہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ ادا طلّہ صاف العردی اور جب وہ پھرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں زمین میں کہ یوپسی تاکہ وہ زمین میں فساد کریں وہ یوہ لیکل و نسل اور وہ کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کر دے فساد اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اس آیت سے واضح طور پر ہمیں سبق دیا گیا کہ انسان قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو جائے اور آنکھیں بند کر کر ہر ایک پر اعتماد اور بھروسہ نہ کر لے وہ اور جب القلّ ایسے لوگوں سے جو فسادی ہیں اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر گناہ نہ کر اخذت ہو عزت تو اسے گناہ کی ضد اور چڑھ جاتی ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ انہیں سمجھائیں اللہ سے ڈرو گناہ نہ کرو اور زدی ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ جنہیں سمجھایا جائے تو سمجھنے کے بجائے اور ضدی ہو جائیں اور لجنے لگیں فحس بہ جہنم ان کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے والاد اور ضرور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے اللہ تعالی ہمیں نصیحت کی باتیں سن کر جھک جانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ من الناس اور بعض لوگ میں یشری نفس امر اللہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اپنی جان کا نظرانہ بھی دے دیتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کافی مالدار تھے کافروں نے آپ کا پیچھا کیا آپ رک گئے اور آپ نے کافروں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ پورے عرب میں مجھ سے بہتر کوئی تیر انداز نہیں میرے پاس سو تیر ہیں اور ہر تیر پر ایک آدمی کو میں قتل کر دوں گا تم جانتے ہو کہ سو آدمیوں کے قتل ہو جانے کے بعد پھر میرے پاس تلوار ہے اور مجھ سے بہتر تلوار چلانے والا تم میں کوئی نہیں ہے میری جب تلوار چلے گی جب تک تلوار ٹوٹ نہ جائے تم میرے قریب نہیں آ سکتے تو اتنا بڑا نقصان تم کرو گے پھر مجھے پکڑو گے اور مجھے ہجرت سے روکو گے تو میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں کافر بولے کیا پیشکش کرتے ہیں حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے ہجرت کرنے دو اللہ کی راہ میں جانے دو اور میرا سارا مال لے لو تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے لے اپنے فرمایا میں تمہیں جگہ بتا دیتا ہوں اس جگہ پر میں نے اپنا مال دفن کیا ہے وہاں جا کر لے لو آپ نے جگہ بتائی کافر روانہ ہو گئے اور آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے کریمہ پڑھی اور فرمایا یہ تمہاری تجارت اللہ کو بڑی پسند آئی کہ تم نے ہجرت کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دیا اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ مسلمان کتنے سچے تھے کہ کافروں نے یہ وہم نہیں کیا کہ سہیب رومی جھوٹ بول رہے ہوں گے وہ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ مکہ جائیں گے وہاں پر وہ چیز ہی نہ ہو لیکن مسلمان جھوٹ بولے اس کا تصور تھا ہی نہیں سے پاک میں بھی ہے کہ مسلمان دیگر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے محفوظ فرمائے واللہ رعوف بال اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے یا ایو الدین آمن خلوف سلی کاف ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودی لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے مکمل مسلمان ہو گئے مگر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اسلام تو لے آئے ہیں لیکن یہودی مذہب کی جو رسومات ہیں اور وہ رسومات اسلام سے نہیں ٹکراتی وہ ہم ادا کرتے رہے اور مسلمان بھی رہے مثلا ہفتے کے دن ان کے یہاں شکار کرنا کوئی کاروبار کرنا حرام اسلام میں جائز ہے لیکن ہفتے کے دن کاروبار کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا ان کے مذہب میں حرام تھا تو انہوں نے کہا اسلام میں یہ پینا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے ہم نہیں پیئیں گے تو اس طرح یہودیت کی بھی بعض باتیں بعض رسم و رواج اور بعض تہذیب کو ہم اپنائیں گے یہ یا گری نازل ہوئی یا یو لدین خلوف سلم اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو ہمارے اوپر یہودی کوئی اثر باقی نہیں رہنا چاہیے یہ آیتِ آج ہمارے لیے بھی نصیحت ہے یہ بھی بڑے عجیب ہم مسلمان ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان مگر ہمارا لباس کافروں جیسا ہماری شادی بیاہ کی رسم و رواج ہندوؤں جیسی ہمارے بال کا اسٹائل کسی کافر فلم ایکٹر جیسا تو یہ ساری رسومات اور تہذیب و کلچر جو ہم نے کافروں کے اپنائے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر حضور کی سنت کے مطابق پورے اسلام میں داخل ہو جائے ولا خود شیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یہ تو شیطان کا وار ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ یہودی باتیں بھی لے لو ان کی تہذیب بھی اپنا لو انکم ادو بم مبین بے شک شیتان تمہارا کھلا دشمن ہے فَإن زللتم بعد ما پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئی اور تم گناہوں میں پڑ گئے بس خوب جان لو ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب ہے حکیم ہے وہ عذاب دینے پر قادر ہے یہ لوگ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے حلیم نرونا کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں کب وہ توبہ کریں گے اللہ عہم اللہ فی و الغماں کیا اس وقت توبہ کریں گے جب اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں میں آ جائے و اور عذاب کے فرشتے اتر جائیں وہ خدی اور معاملہ ختم ہو جائے مہلت ختم ہو جائے کیا اس وقت توبہ کریں گے ہمارے لیے بھی ہے ہم قرآن و حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے ہم توبہ کیوں نہیں کرتے کیا ملک الموت جب نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے حالانکہ اس وقت تو توبہ قبول نہ ہوگی وہ علیہ اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے